يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعوا إ مَغفَِة مِروبِّكُمْ وَجنٍََّ عرضُهَا السماواتُ وَالأَررضُ عدت للِمُتَّقين الذيذنَ يُفقونَ فيِي السَّرواءِ والالضَّرواءِ وَالكَظمين الغَيض وَكَاضمينَ ال الغيضَ وَالعَافين عن النَّاس واللهَّهُ يحبُّ الْمُحسِنين.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 اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها ونعم اجر العاملین اے ایمان والو بڑھا چڑھا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کو رجات ملے اس آنکھ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر اہم کیا جائے اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان نیک کاروں کو دوست رکھتے ہیں جب ان سے کوئی نا شائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراََ اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے انہی کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان نئے کاموں کے کرنے والوں کا ثواح بہت ہی اچھا ہے سامعین ابنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سود کی حرمت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سودی لین دین سے اور سود خوری سے روک رہے ہیں اہل جاہلیت سودی قرضہ دیتے تھے مدت مقررہ ہوتی تھی اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہ ہوتا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے اسی طرح سود در سود مل کر اصل رقم کئی گناہ بڑھ جاتی اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال برباد کرنے سے روک رہے ہیں اور تقوے کا حکم دے کر اس پر نجات کا وعدہ کر رہے ہیں پھر آگ سے ڈراتے ہیں اور اپنے عذابوں سے دھمکاتے ہیں پھر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر آمدہ کرتے ہیں اور اس پر رحم و کرم کا وعدہ دیتے ہیں پھر سعادت دارین یعنی دنیا و آخرت کی خوش بختی کے حصول کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتے ہیں اور جنت کی تعریف کرتے ہیں چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑا جاتا ہے جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بقاعین من استبرق یعنی جنتیوں کے لباس کا استر نرم ریشم کا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو اوپر کا لباس اس کا کیا ٹھکانہ ہے اسی طرح یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب عرض ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا یعنی اتنا چوڑا ہے تو لمبائی کتنی ہوگی اور بعض نے کہا ہے کہ عرض اور طول یعنی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہیں چونکہ جنت مثل قبے کے عرش کے نیچے ہے اور جو چیز قبہ نما ہو یا مستدیر ہو اس کا عرض و طول اکساں ہوتا ہے ایک صحیح حدیث میں ہے جب تم اللہ تعالی سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کی چھت اللہ رحمٰن الرحیم کا عرش ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہاں جاتا ہے یہودی یہ جواب سن کر کھسیانے ہو کر کہنے لگا کہ یہ تورات سے اخذ کیا ہوگا ابن عباس صدی اللہ عنما سے بھی یہ جواب مروی ہے ایک مرفو حدیث میں جس کو امام بزار حاکم وغیرہ نے نکالا ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا جب ہر چیز پر رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے اس نے کہا جہاں اللہ چاہے آپ نے فرمایا اسی طرح جہانبی جہاں اللہ چاہے اس جملے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ رات کے وقت گو ہم دن کو نہیں دیکھ سکتے لیکن تاہم دن کا کسی جگہ ہونا ممکن نہیں اسی طرح گ جنت کا ارد اتنا ہی ہے لیکن پھر بھی جہنم کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا جہاں اللہ چاہے وہ بھی ہے دوسرے معنی یہ کہ جب دن ایک طرف سے چڑھنے لگا رات دوسری جانب ہوتی ہے اسی طرح جنت اعلیٰ میں ہے اور دوزخ اسفل السافلین میں تو کوئی منافات نہ رہی اللہ عالم اللہ, اللہ کے نیک بندوں, بندوں, بندوں کے اوساف پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کا وصف بیان فرماتے ہیں کہ وہ سختی میں اور آسانی میں خوشی میں اور غمی میں تندرستی میں اور بیماری میں غرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں جیسے اور جگہ ہے یعنی وہ لوگ دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں کوئی امر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز نہیں رکھ سکتا اللہ کی مخلوق پر اللہ کے حکم سے احسان کرتے رہتے ہیں یہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی برائیوں سے در گزر کرنے والے ہیں قزون کے معنی چھپانے کے بھی ہیں یعنی اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے بعض روایتوں میں ہے کہ اے ابن آدم اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا یہ روایت ابنِ, ابن حاتم کی ہے مصرد احمد نیز بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی نہیں آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور جو چھوڑ کر جاؤ وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے تو تمہارا اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا اور جمع زیادہ کرنا یہ دلیل ہے اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو پھر فرمایا تم پہلوان کسے جانتے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اسے جسے کوئی گرا نہ سکے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ حقیقتا زور دار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے پھر فرمایا بے اولاد کسے کہتے ہو لوگوں نے کہا جس کی اولاد نہ ہو فرما نہیں بلکہ فی الواقع بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی کوئی اولاد مری نہ ہو حارثہ ابن قدامہ سعیدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے کوئی نفع کی بات کہی اور مختصر ہو تاکہ میں یاد بھی رکھ سکوں رسول اللہ نے فرما غصہ نہ کر اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر یہی جواب دیا کئی کئی مرتبہ یہی کہا سنا یہ روایت مستد احمد کی ہے مستد احمد میں کسی شخص نے رسول اللہ سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر وہ کہتے ہیں میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے مست احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو در رضی اللہ ان کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے ان سے پوچھا گیا یہ کیا فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے مست احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ چڑھا آپ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے پس تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ مسرد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ زبد کر لے اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے لوگوں کو ان کی طرف سے برائی نہیں پہنچتی بلکہ اپنے جذبات کو دبائے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر ثواب کی امید پر معاملہ سپرد اللہ کرتے ہیں لوگوں سے درگزر کرتے ہیں ظالموں کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں لیتے اسی کو احسان کہتے ہیں اور ان محسن بندوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ایک تو یہ کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا دوسرے یہ کہ عفو اور درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے تیسرے یہ کہ توادع فروتنی اور آجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں مسعد احمد میں ابو حرآلہ رضی اللہ عن سے مروی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا آپ معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے گو گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا اسے پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتے ہیں پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے یہ پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بخشتے ہیں چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما کر کہتے ہیں اب میرا بندہ جو چاہے کرے اس حدیث سے یہ سمجھا نہ جائے کہ اللہ رب العالمین کو بندے کے گناہ یا گناہ فی نفسی بہت پسند ہوتے ہیں بلکہ یہاں مقصود بتلانا حدیث میں یہ ہے کہ جس بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ فلفور توبہ کرے استغفار کرے اپنے مولا عقاع کو منائے اپنی گناہ کی تلافی اس کا اعتراف اور اس کی بخشش کا بندوبست رب کے حضور اپنی دعا میں کرے اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہرگز ہرگز بھی نہ چھوڑے بے شک نیکی کرنے کی ہمت اور برائی اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق اور اذن سے ہی ممکن ہے یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے امیر المنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ از وجل اس کے گناہ ما فرما دیتے ہیں یہ روایت مست احمد ابو داود ترمیدی اب ماجہ وغیرہ میں ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ امیر المین عمر بن الخط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اَشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ شریک اشہد ان محمدَن ابدہ رسول پڑھے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے اندر چلا جائے نیز بخاری اور مسلم کی روایت میں ہیں امیر المین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضوع کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہے جو شخص مجھ جیسا وضو کرے پھر دو رکھا نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ما فرما دیتے ہیں پس حدیث تو عثمان رضی اللہ عن سے اس سے اگلی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے اس سے اگلی روایت ابو بکر رضی اللہ عن سے اور اس تیسری روایت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ روایت کرتے ہیں تو الحمد اللہ تعالیٰ کے وسیع مغفرت اور اللہ کی انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی آؤ اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائیں اور اپنے مہربان رحیم و کریم مولا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی طلب کریں اے اللہ اے ماں باپ سے زیادہ مہربان اے افو درگزر کرنے والے اور کسی بھی کاری کو اپنے در سے آپ خالی نہ پھیرنے والے ہیں تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں سے بھی درگزر فرمائیے اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دیجئے آمین انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بقول یہی وہ مبارک آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو ابلیس رونے لگا یہ روایت مصنف عبد الرساق میں ہے وہ اللہ عالم پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جانتے ہوں یعنی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں جیسے اور جگہ ہے علم یا علم وََََََََ اللّہ طب كہ نہيں جانتے کہ اللہ تعالى اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور جگہ ہے اوبيّيٰ مسو انظہ الآيات يعنى یعنی جو کوئی شخص بھی برا کام کر لے یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے بخشش طلب کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ از وجل بخشش کرنے والے مہربان ہیں مستد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیان فرمایا لوگو تم اوروں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کریں گے لوگو تم دوسروں کی خطائیں معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشیں گے باتیں بنانے والوں کو ہلاکت ہے گناہ پر جم جانے والوں کو ہلاکت ہے پھر فرمایا ان کاموں کے بدلے ان کی جزا مغفرت ہے اور طرح طرح کی بہتی نہروں والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑے اچھے اعمال ہیں